یا نبی اللہ وعلا نور میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین شب اسرا کا دلہا رجب المرجب کے خصوصی سلسلے میں ایک بار پھر حاضری ہے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آئیے پہلے فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیے سوننے نسائی جلد ایک صفحہ ایک جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑا لاجل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے دس گنا مٹاتا ہے دس درجات بلند فرماتا ہے آقا پر ایک درود پڑا جائے دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس گناہ مٹتے ہیں اور دس دراجات بلند ہو جاتے ہیں علی الحبیب میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین شب اسرا کا دولا سلسلہ ہے اس میں سید علی حضرت کے قصیدہ معراجیہ کے اشعار ہم پڑھنے سننے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اپنے دلوں کو شب اسرا کے دولا کے عشق سے روشن و منور کریں گے آہ! وہ سرور جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نیار کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے پیارے اکالیس فراۃ السلام جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں عرش پر جلوہ کر ہوئے اور اس سفر معراج میں عرب کے مہمان کے لیے نئے نرالے خوشی کے سامان تھے یہ خوشی کے سامان کیا تھے انشاءاللہ آپ سلسلہ یہ دیکھتے رہیں گے آپ کو معلوم ہوتا رہے گا تو سفر معراج کا قرآن پاک میں کہاں کہاں ذکر ہے کس انداز سے ہے کچھ یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ ترجمہ کنز ایمان سے تفصیر خزائن الرفان اور نور ال سے ہم سے سمجھنے کی کوشش کریں گے چنانچہ سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسرا بھی کہتے ہیں اس کی پہلی آیت میں شب افرا کے دُلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے سبحان اللہ بسم اللہ سوبو مسجد من المسجد مین من المسجد الحرام مسجد المسجد اخ فی ترجمہ کنز المان اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا باقی ہے اسے کسے؟ اللہ تعالی کو تصیر خزان الرفان منزہ ہے اس کی ذات ہر عیب و نقص سے یہ ہے خزان الرفان میں اور نور الرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نقصان سے پاک جو کوئی اس میں الہی کا وظیفہ کرے کس نام کا سبحان یا سبحان یا سبحان یا سبران پڑھا کرے اللہ تعالی سے گناہوں سے پاک فرما دے گا گناہوں سے پاک ہونے کا نسخہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں سبحان اللہ یا سبحان پڑھیے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے فرماتے ہیں ہر اسم الہی کی تجلی عامل پر پڑتی ہے جو یا غنی کا وظیفہ پڑھے خود غنی اور مالدار ہو جائے تو اللہ تعالی کو اس کی ذات کو ہر ایب سے ہر نفس سے پاکی ہے جو اپنے بندے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات و رات لے گیا مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کا ذکر ہے جو نبوت کے گیارہویں سال ہوئی کب ہوئی نبوت کے ہمارے علی سلا و سلام کو نبوت کا اعلان کیے 11 گیارہ سال ہوئے تھے کہ شب مہراج ہوئی تقریباً چھ سو اکتیس مہینہ رجب تاریخ ستائیس اور دن پیر رات کا آخری حصہ بیداری کی حالت میں ہوئی خواب کی مہراجیں اس سے پہلے اور بعد بہت سی ہوئی اس جسمانی معراج میں نماز پنجگانہ فرض ہوئی کیونکہ اب جسم اور روڑ دونوں کو کہتے ہیں نیس فقط خواب کی معراج پر کفار اتنا شور نہ مچاتے نیس خواب کی معراج کو سبحان اللذی سے شروع نہ فرمایا جاتا یہ کلمہ بہت عجیب اور عظیم الشان چیز پر بولا جاتا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں شان رسالت سے تشریف لائے اور رب ازل کی بارگاہ میں شان عبدیت سے حاضر ہوئے اس لیے یہاں ابد ہو فرمایا اللہ تعالی نے یہاں اپنے محبوب علیہ صلاحت وسلام کو اپنا عبد فرمایا اپنا بندہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا عبد فرمایا اس میں کیا حکمتیں علماء نے بڑی پیاری پیاری حکمتیں لکھی ہیں آئیے سنتے ہیں سمجھتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ علماء امت کا اتفاق ہے یہاں عبد سے سید کائنات کی ذات مراد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی یا حبیب نہیں کہا گیا عبد کہا گیا کیوں حکمت نمبر ایک کہیں نصارہ کی طرح آپ کی امت گمراہ نہ ہو جائے امت کے ذہن میں شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اجاگر رہے نمبر دو اللہ تعالی کی ابدیت سب سے اعلی وصف ہے حضرت امام ابو علی دقاک علی رحمت اللہ الرزاق فرماتے رسالہ کوشریہ میں ہے کسی مومن کے لیے ابدیت سے بڑھ کر کوئی کامل و اعلیٰ وصف نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے اعلی مقامات پر آپ کا تذکرہ اسی لفظ سے کیا مثلا شب مہراج سبحان الزی افراد اب ہی پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا اور نزول وحی وہی کے حوالے سے فرمایا سورہ قحف کی پہلی آیت علی للہ کتاب سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری تبارک, نزل, القر... تبارک نزل الفرقان سورہ فرقان کی پہلی آیت بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر سورہ نجم ارشاد ہوا فی البد ما اوحا اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی بہت ساری حکمت علماء نے بیان کی ہیں اور بہت ساری آیات کوڈ کی ہیں سلسلے میں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی اپنے والد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شب مہراج جب محبوب رب مقام علی پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم میں تمہیں کون سا لقب عطا کروں ہمارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یارب مجھے اپنا بندہ بنا لے تو اللہ تعالی نے سبحان الذي افراد یادی ہی میں وہ لقب آپ کو عطا فرمایا جو محبوب نے چاہا تو اللہ تعالی نے معراج اپنے محبوب کو اپنا عبد فرمایا اور ہمارے اکالی سلات و اسلام نے اسے پسند فرمایا علماء لکھتے ہیں کہ کائنات میں سب سے کامل عبدیت پیارے اکالی سلا تو اسلام کو حاصل ہوئی تمام کائنات عبد کہہ تھی سب کہتے ہیں اللہ کے بندے لیکن جسے اللہ تبارک و تعالی اپنا بندہ فرمائے اس کی بات ہی کچھ اور ہے بڑا فرق ہے عبد اپنے مالک کے سلام و کرم کا منتظر ہوتا ہے لیکن جسے مقام عبدہو ہو مل جائے خالق کا اس پر ایسا کرم ہوتا ہے کہ خالق و مالک از خود اس کا انتظار فرماتا ہے اللہ جیسے شب مراج جبریل امی علیہ السلام کا یہ کہنا کہ حضور چلیے آپ کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشتاق ہے منتظر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ صلاحت السلام کو عبد کہہ کر مخاطب کیا اس کی کچھ حکمتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی میٹھے میٹھے اس پائم بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین مزید سنیے پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتو رات لے گیا سبحان اللہ شب مہراج تو معراج کے لیے رات کا انتخاب ہوا آئیے اب اس کی حکمتیں سنیے کہ رات کا کیوں انتخاب کیا گیا علماء نے لکھا کہ رات وقت خلوت ہے رات اہل ایمان کے ایمان بالغائب میں اضافہ اور انکار کرنے والوں کے لیے زیادہ آزمائش ہے رات دن پر فضیلت رکھتی ہے کہ ہر رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے ہاں دن میں جمعہ ہے کہ اس میں یہ ساتھ آتی ہے رات پہلے ہے دن بعد میں اسلامی تاریخ کے لحاظ سے پہلے رات آتی ہے بعد میں دن آتی ہے ڈیٹ چینج ہوتی ہے وہ پہلے مغرب میں ڈیٹ تبدیل ہو جاتی ہے اور نزول قرآن کی پدا کب ہوئی رات میں قدر سبحان اللہ شب قدر میں نازل ہوئی نا سب سے بڑی نعمت ادارے الہی ہے اور یہ نعمت بھی ہمارے اکالی سلاط والسلام کو رات کو ہی نصیب ہوئی علماء نے لکھا کہ معزہ شکت القمر بھی رات کو ہوا ہجرت بھی رات کو ہوئی غار سور میں داخلہ بھی اکالی سلاط و اسلام کا رات کو ہوا اکالی سلات و اسلام اکثر سفر بھی رات کو ہی کیا کرتے تھے علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ پیارے اکالی سلات و سلام کے لیے شب معراج شب اس لت القدر سے بھی افضل ہے کیونکہ آپ نے اس شب اپنے رب از وجل کا نے سر سے دیدار کیا وہ سرورے کشورے جو تھے وہ سرورے چلوا کرے ہوئے تھے نئے نادام کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے باقی حسین جو اپنے بندے کو راتو رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک مسجد حرام خانہ کعبہ میں جہاں کعبہ معظمہ ہے مکہ مکرمہ میں جہاں کعبہ ہے یہ مسجد الحرام ہے اب مسجد اقسا کا فاصلہ کتنا ہے چالیس منزل سوا مہینہ سے زیادہ سبحان اللہ تفسیر نور الرفان میں ہے مسجد حرام سے مراد حرم شریف اور مکہ معظمہ ہے یہ معراج حضرت میں ہانی ردی اللہ تعاح کے گھر سے ہوئی بیت المقدس مسجد الحرام سے بہت دور ہے اس لیے اسے کہتے ہیں اکسا یعنی دور والی مسجد اکسا کا کیا مطلب ہے دور والی مسجد سبحان اللہ اور اگر دور والی مسجد سے ساتوں آسمان پر جو بیت المعمور ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے مفتی احمد یارخان عئیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بیت المقدس تک یہ معراج یہ قطعی یہ یقینی اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے اور آسمانی معراج کا منکر گمراہ ہے اگر اس لیے انکار کرتا ہے کہ آسمان کے کھلنے اور پھٹنے کو ناممکن جانتا ہے تو بھی کافر ہے میٹھے بیٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اس شب اپنے محبوب علی سلاد وسلام کو اپنا دیدار کرایا ارش پر بلایا سدرا پر بلایا جنت کی سیر کرائی دوزک کا معائنہ کرایا اور طرح طرح کی عجائب و غرائب کا معائنہ کروایا وہ سرور کے شیور جو پر چلوا کر ہوئے تھے نئے نی اب کے مہمان کے میے تھے انشاءاللہ کل مزید اس کی وہ ہم تفصیلات سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عزوجل اللہ